باب نمبر ارتس آداب و اسرار نماز نمازی کے بہترین آداب میں یہ امور داخل ہیں اس کا دل کسی چیز میں یعنی نماز کے وقت مشغول نہ ہو وہ چیز معمولی ہو یا اہم ہو دانش مند حضرات نے دنیا کو چھوڑ کر نماز کو اختیار کیا ہے ورنہ دنیا تو دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس لیے انہوں نے اپنی غیرت دینی سے اس کو ترک کر دیا یعنی دنیا کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کے مقام کی حفاظت کر سکیں اور مقام قرب کی طرف راغب ہو سکیں اور اپنے باطن کے ساتھ خالق کائنات کے متی فرمان رہیں نماز میں ظاہری حضوری سے صرف یہی نہیں کہ ظاہری اطاعت کا اظہار ہوتا ہے بلکہ اس سے دل کو ماسوہ اللہ سے فراغت بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی اطاط کا ثبوت بھی فراہم ہوتا ہے یہی سبب ہے خاصان خدا یہی سبب ہے کہ خاصان خدا یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ نماز میں ظاہر حاضر ہو اور باطن یعنی قلب موجود نہ ہو اس طرح ایمان اور اطاعت میں خلل واقع ہوتا ہے اور عبودیت کی شان خلل پذیر ہوتی ہے یہی سبب ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات سے مجتنب رہتے ہیں کہ ان کا دل کسی چیز میں پھنسا ہو اور ان کی نماز میں وہ دخل اندازی کرے اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ نماز سے پہلے نمازی کو قضاء حاجت سے فراغت کر لینا چاہیے چنانچہ جب رات کا کھانا تیار ہو اور عشاء کا وقت آ جائے تو عشاء کی نماز سے پہلے کھانے سے فراغت حاصل کر لے اس طرح اگر بولو براس براز کی ضرورت درپیش ہو تو اس سے فراغت کے بغیر نماز نہ پڑھے اگر تنگ موزہ پہنے ہو تو اسے اتارے بغیر نماز نہ پڑھے کس کا دل اس میں لگا رہے گا یعنی حضور میسر نہ ہوگا اسی لیے کہا گیا ہے کہ پریشان خاطر کی کوئی رائے سائب نہیں ہوتی آداب نماز. آداب نماز کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کا مزاج حالت اعتدال پر نہ ہو تو ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے یا جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں یعنی باطنی انتشار کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی چین بجبیں ہو تو نماز شروع نہ کرے اور اسی طرح حالت غیظ و غذب میں بھی نماز نہ پڑھے بس یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص مکمل حیت نماز اختیار کیے بغیر نماز پڑھنے لگے بہترین طریقہ حیت نماز کے لئے یہ ہے کہ نمازی کے تمام آزا پر سکون رہیں ادھر ادھر نہ دیکھے اور نہ اس کی نظر راستوں پر پڑے یعنی کسی دوسری طرف اس کی نظر نہ ہو نماز کے لیے کھڑا ہو تو داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے کہ یہی ایک بہترین طریقہ ایک ذلیل اور ناچیز بندے کا صاحب عزت بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا ہے پے بے حرکات شریعت نے مسلسل اور پے بے تین حرکتوں سے زیادہ کی اجازت نہیں دی ہے لیکن جو ارباب عظیمت ہیں وہ ایک حرکت بھی نماز میں روان نہیں رکھتے کہ ایک دفعہ میں نے نماز پڑھنے میں اپنے ہاتھ کو حرکت دی تو جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے اور نماز میں میری اس حرکت پر ناگواری کا اظہار فرمایا اور کہا کہ ہمارے مسلک میں نماز پڑھنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ کہ جب کوئی بندہ خدا نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ بالکل جماعت کی طرح بے حرکت ہو یعنی ذرا بھی جنبش نہ کرے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز میں یہ سات باتیں شیطانی حرکات میں داخل ہیں پہلا نقصیر پھوٹنا دوسرا اونگنا تیسرا جماہی لینا یا جماہی آنا چوتھا وصف سے پانچواں کھجانا چھٹا ادھر ادھر دیکھنا ساتواں کسی چیز یعنی کپڑے وغیرہ سے کھیلنا بعض صالحین کے نزدیک شک اور سہو کا ہونا بھی شیطانی امور میں داخل ہے خوشو کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نماز میں خوشو اس عمر کا نام ہے کہ نمازی کو اپنے دائیں بائیں کی کچھ خبر نہ ہو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس کی نماز میں خوشو نہیں اس کی نماز فاسد ہے حضرت معاد بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی زیادہ کڑی شرط بیان کی ہے کہ جو کوئی نماز میں قصداً یہ معلوم کرے کہ اس کے دائیں بائیں کیا ہے اس کی نماز نہیں ہوئی بعض علما فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز کی حالت میں دیوار یا فرش پر کچھ لکھا ہوا پڑھ لیا اس کی نماز بھی فاسد ہو گئی بشرط یہ کہ اس نے ایسا قصدن کیا ہو اللہ تعالیٰ کے سرشات کی تفسیر و لدین صولاۃ امون میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اعضا کا سکون اور تمانیت ہے اس آیت سے مذکورہ بالا قول پر استدلال کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ جب تم نماز میں پہلی تکبیر کہو تو اس وقت یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس سے باخبر ہے تم اپنی نماز میں جنت کو اپنے دائیں طرف اور دوزخ کو بائیں طرف خیال کرو یہ ہم نے اس کے لیے کہا ہے اس لیے کہا ہے کہ جب تمہارا دل آخرت کے ذکر میں مشغول ہوگا تو اس سے تمام وسوسے دور ہو جائیں گے یعنی یہ تصور اور یہ خیال دل سے وسوسوں کے دور کرنے کی ایک تدبیر ہے ہمارے شیخ حضرت ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشائق کی اسناد کے ساتھ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بیان کیا ہے جس نے اپنے دل کو آخرت کے ذکر سے خالی رکھا وہ شیطانی وسوسوں میں گرفتار ہو گیا اور جس نے اپنے دل کو صفائے باطن اور نور معرفت سے معمور رکھا اس کے لیے کسی تصور اور مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے شیخ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص رکو کرے تو رکو کے آداب یہ ہیں کہ وہ اس طرح رکو میں جھکے کہ اس کا ہر عضو اس وقت حالت رکوع میں ہو گویا وہ عرش عظیم کی طرف جھکا ہو اور اس وقت وہ اللہ تعالی کی اس قدر تعظیم بجا لائے کہ اس کے دل میں اللہ تعالی سے زیادہ عظمت والی اور کوئی چیز موجود نہ رہے یعنی سوائے عظمت والے خدا کے اور کسی کا خیال اس کے دل میں نہ اے اور وہ خود کو اس قدر حقیر اور ادنا سمجھے کہ اس سے کمتر کوئی چیز متصور نہ ہو سکے یعنی وہ خود کو خاک اور غبار سے بھی کم مرتبہ سمجھے اور جب رکو سے سر اٹھائے اور رب بنا الحمد کہے تو اس وقت یہ سمجھے کہ اللہ تعالی اس کی اس تصبیح کو سن رہا ہے اور اس وقت اس پر خشیت الہی کا ایسا غلبہ ہو کہ اس کے باعث اس میں حد درجے گداس پیدا ہو جائے آداب تلاوت شیخ سراج رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نمازی تلاوت شروع کرے تو آداب تلاوت یہ ہے کہ اس کا دل اس بات کا مشاہدہ کرے اور اس طرح اس تلاوت کو سنے گویا وہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن رہا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں قرآن پڑھ رہا ہے شیخ سراج رحمتہ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ نماز شروع کرنے سے قبل کے آداب میں یہ باتیں داخل ہیں کہ اپنے دل کو وسوسوں اور دوسرے آوارث اور سے پاکو صاف کرے اور ما سوا اللہ تعالی ہر شے کی نفی کرے یعنی اس کے دل میں اللہ تعالی کے سوا کسی اور شے کا گزر نہ ہو اس وقت جب حضور قلب کے ساتھ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس وقت ایسا محسوس ہوگا کہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد بندہ دوسری نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اس وقت وہ اپنے نفس اور عقل کے ساتھ نماز میں وزاری کرتا ہے اور جب نماز سے فراغت پا جاتا ہے تو حضور قلب کی اس منزل پر آ جاتا ہے جس کے ساتھ نماز کی ابتدا کی تھی یہی ادب نماز کہلاتا ہے ایک اور بزرگ کا ارشاد ہے کہ آداب نماز میں سے یہ بھی ہے کہ کمال استغراق کے باعث نمازی کو رکتوں کی گنتی کا ہوش نہ رہے ان کا ایک ساتھی گنتا رہتا ہے کہ کتنی رکتیں ادا کی ہیں نماز کے چار شعبے بنائے گئے ہیں اول محراب میں جسم کی موجودگی دوم خداوند تعالی کے حضور میں عقل و شعور کے ساتھ حاضر ہونا سوم دل کا خوشو و خضو کے ساتھ ہونا چہارم ارکان نماز میں خضو کا ہونا حضور قلب سے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور شہود عقل سے عطاب رفا ہوتا ہے اور حضور نفس سے رحمت و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ارکان نماز میں خضو سے ثواب کا حصول ہوتا ہے لیکن جو نمازی بغیر حضور قلب نماز ادا کرتا ہے وہ غافل نمازی ہے اور مشہود عقل کے بغیر جو نماز ادا کرتا ہے وہ وہ بے پروا نمازی ہے اور جس نمازی میں خو نفس نہیں ہوتا وہ خطا کار نمازی ہے اور جو خضوع ارکان کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ غلط کار نمازی ہے اور جو نمازی ان تمام اوساف کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ ایک کامل نمازی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ نماز کے لیے خداوند قدوس کی طرف متوجہ ہو کر اور سراپا چشم و گوش بن کر نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز سے فراغت کے بعد گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہوتا ہے جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت تھا اور اللہ تعالیٰ اسے بندے کے صرف ہاتھ پاؤں دھونے ہی سے اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس وقت وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو چوری کا ذکر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوریوں میں سے سب سے بری کون سی چوری ہے صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بری چوری نماز کی چوری ہے صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور کوئی شخص نماز میں چوری کیسے کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص نماز میں چوری کرتا ہے جو اپنے رکو اور سجدوں کو مکمل نہیں کرتا اور قرت پوری نہیں کرتا اور اس کی نماز میں خوشو نہیں ہوتا حضرت ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ بن اللہ سے مروی ہے کہ ان سے ایک بار امامت کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں جب لوگوں کا اسرار حد سے بڑھا تو وہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے لیکن جب انہوں نے تکبیر کہی تو غش کھا کر گر پڑے مجبوراً دوسرے امام کو کھڑا کیا گیا جب ان کو ہوش آیا تو ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ جب میں نے نمازیوں کو کہا سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو حاطف نے مجھ سے کہا کہ کیا تم بھی اللہ کے ساتھ سیدھے کھڑے ہوئے ہو بس اس سوال کے باعث مجھے غش آ گیا نماز نمازی کو خود دعا دیتی ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے اور اپنے رکو و سجود کو ان کے اوقات میں ادا کرتا ہے تو نماز نمازی سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری اس طرح اسی طرح حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اس کے بعد وہ نماز اپنے نور کے ساتھ بلند ہوتی ہے اور آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے نمازی کی سفارش کرتی ہے اور جب نمازی اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو وہ بدوا دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے اسی طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اور اس کے بعد وہ نمازی کے لیے تاریکی کو لے کر اوپر چڑھتی ہے اور آسمان کے دروازوں کے پاس پہنچ کر ان دروازوں میں بند ہو جاتی ہے پھر اس نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے شیخ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ خدا نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان جو حجاب ہے اس کو اٹھا دو اور جب وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس پردے کو میرے اور اس کے درمیان پھر گرا دو اور اس کو اس کی پسندیدہ چیز کے لیے جس کے باعث وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے آزاد چھوڑ دو شیخ ابو بکر واق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں صرف دو رکعت نماز ہی پڑھتا ہوں اور جب اس سے فارغ ہوتا ہوں تو اس وقت میں رب جلیل سے اس طرح شرماتا ہوں جیسے کوئی شخص ذنا سے فارغ ہوا ہو ان کے اس قول سے کمال ادب کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو خداوند تعالی سے کس درجے شرم و حیا تھی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس شخص کو جس قدر قرب الہی حاصل ہوگا اسی قدر وہ آداب نماز کو پیش نظر رکھے گا حضرت موسا کاظم رحمت اللہ علیہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے جب لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے نماز میں آپ کے سامنے سے گزر کر آپ کی نماز خراب کر دی تو انہوں نے فرمایا کہ میں جس ہستی کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں وہ مجھ سے میرے سامنے سے گزرنے والے شخص سے زیادہ قریب ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرتے تھے تو رام تغیر رنگ کے باعث ان کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں یعنی اس کے خوف سے میرا رنگ متغیر ہو جاتا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شخص کے حساب میں وہی نماز لکھی جاتی ہے جسے وہ سمجھ کر پڑھتا ہے ایک دوسرے طریق میں اس حدیث شریف کے آخر میں اس طرح آیا ہے تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری نماز پڑھتے ہیں اور کچھ آدھی اور کچھ تہائی اور کچھ چوتھائی اور کچھ اس کا پانچواں حصہ ادا کرتے ہیں یہاں تک کہ دسویں حصے تک کی نوبت آ جاتی ہے یعنی بعض لوگوں کی نماز ان کی نماز کا دسواں حصہ ادا ہوتی ہے حضرت شیخ خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے وہ نوافل کی نیت کرے تاکہ اس کے فرائض کی کمی پوری ہو جائے اور اگر اس نے ایسی نیت نہیں کی تو پھر اس کی نماز سے اس کا اس کے حساب میں کچھ بھی شامل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نوافل کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک کہ فرض ادا نہ کیے جائیں اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے بارے میں فرماتا ہے تمہاری مثال اس برے بندے کی ہے جو قرض ادا کرنے سے پہلے ہدیہ پیش کرتا ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے آیات قرآنی نہیں ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے شیخ خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق نے اپنی دو خصلتوں کے باعث اللہ تعالی سے تعلق منقطع کر لیا ہے پہلی خصلت یہ ہے کہ نوافل ادا کرتے ہیں اور فرض کو ترک کرتے ہیں دوسری خصلت یہ ہے کہ ظاہری طور پر عمل کرتے ہیں مگر ان کے اندر خلوص و سچائی پیدا نہیں ہوتے حالانکہ اللہ تعالی بغیر حق و صداقت کے کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا نماز میں آنکھوں کا کھلا رکھنا آنکھوں کے بند رکھنے سے بہتر ہے ہاں اگر آنکھیں کھلی رکھنے سے نگاہوں کے انتشار کے باعث خیالات بھی منتشر ہونے لگیں تو خضو و خوشبو پیدا کرنے کے لیے کچھ دیر آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں اگر نماز میں جماعی آنے لگے تو حتہ الامکان ہونٹوں کو بند کر لے تھوڑی کو سینے سے نہ ملائے اس قدر کے سر کو نہ جھکائے کہ تھوڑی سینے سے مل جائے نماز میں کسی دوسرے نمازی کے ساتھ مزاحمت یعنی تنگی پیدا کرنا نہ کی جائے کہا گیا ہے کہ مزاحمت کرنے والے کی نماز اس مزاحمت سے ضائع ہو جاتی ہے اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی صف کو اس لیے چھوڑ دے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اس خیال سے وہ دوسری صف میں کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالی اس کی اس نیت کے باعث اس کو پہلی صف کے لوگوں کا ثواب کم کیے بغیر اس کو بھی صفے اول میں کھڑے ہونے والوں کا ثواب عطا کرے گا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے دل کی دھڑکن ایک میل کے فاصلے سے سنائی دیتی تھی تھین اسقام الاسولا یسم خفقان قلبہ من میل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر سے جوش مارنے والی ہانڈی کی طرح آواز آواز نکلتی تھی یہ آواز مدینہ منورہ کی بعض جگہوں تک پہنچ جاتی تھی حضرت جنید رحمتہ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں تو آپ نے فرمایا تعلقات ماسوا اللہ سے قطع تعلق ہمت کو جمع کرنا یعنی یکسوئی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دل و جان کے ساتھ حاضر ہونا حضرت حسن ردی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ جب نماز کی تمہاری نگاہ میں یہ بے قدری ہے تو پھر دین کی کون سی چیز تم کو عزیز ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک پیغمبر سے آ, پر وحی بھیجی کہ اے پیغمبر جب تم نماز پڑھو تو مجھے اپنے قلب کا خوشو و خضو اپنے جسم کی نیاز مندی اور اپنی آنکھوں کے آنسو نظر میں پیش کرو اس وقت مجھے تم اپنے قریب پاؤ گے حضرت ابوالخیر الا قطع القتا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رویا میں نے رویا میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ہدایت فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کیا کرو کہ میں نے بھی جب کبھی باری تعالی سے ہدایت کو خواست کی خواستگاری کی تو اس نے مجھے نماز کی ہدایت فرمائی اور فرمایا کہ میں نماز کی حالت میں تم سے قریب تر ہوں. حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ کی نماز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے کہ سوچ سمجھ کر دور کا نماز پڑھنا داری سے بہتر ہے محمد ابن یوسف الفرغانی نے ایک بار شیخ ہاطم العصم کو دیکھا کہ لوگوں کو واضح کہہ رہے ہیں تو انہوں نے ہاطم عصم رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ تم لوگوں کو واض و نصیحت کر رہے ہو کیا تم اچھی طرح نماز بھی پڑھ لیتے ہو انہوں نے انہوں نے جواب دیا ہاں شیخ فرغانی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ تم کس طرح نماز پڑھتے ہو انہوں نے کہا کہ میں اس کے حکم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور خشیت الہی یعنی خوف خدا کے ساتھ چلتا ہوں نماز میں حیبت کے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور عظمت الٰہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھتا ہوں قرآن ترتیل کے ساتھ کرتا ہوں خضو و خشو کے ساتھ رکو کرتا ہوں آجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں اور تشہد کے لیے کامل طور پر بیٹھتا ہوں اور سنت کے مطابق سلام پھیرتا ہوں اس کے بعد اپنی نماز خداوند تعالی تعالیٰ کے پرت کر دیتا ہوں یعنی قبول فرمائے یا رت فرمائے مگر تمام زندگی اس کی حفاظت کرتا رہتا ہوں اس پر بھی اپنے نفس کو ملامت کرتا رہتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ شاید میری نماز قبول نہ ہو لیکن نا امید نہیں ہوتا یعنی قبولیت کی امید رکھتا ہوں اس طرح خوف و امید کے درمیان رہتا ہوں اس رب کا شکر گزار رہتا ہوں جس نے مجھے نماز سکھائی اور جو مجھ سے نماز سیکھنا چاہتا ہے اس کو میں سکھاتا ہوں اور جب اللہ تعالی مجھے ہدایت فرماتا ہے تو میں اس کی حمد میں مصروف ہو جاتا ہوں یہ تفصیل سن کر محمد بن یوسف فرغانی نے فرمایا کہ آپ جیسے شخص کے لیے واس کہنا درست ہے لقرب و صلاب ان تم النماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو مشایخ کرام نے فرمایا ہے کہ نشہ سے مراد حب دنیا ہے بعض بزرگوں نے اس نشے سے مراد افکار دنیا لیے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے دو رکات نماز اس طرح ادا کی کہ اس کے اندر کوئی دنیاوی تصور نہ کرے تو اللہ تعالی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے آپ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ نماز تمام تر مسکینی توازو تجروں یعنی گریا وزاری ندامت اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کو یاد کرنا یعنی ہاتھ اٹھا کر تقبیر کہنا ہے اور جو شخص ایسا نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ منقول ہے کہ جب مومن نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو شیطان اس سے دوڑ کر دور و دراز جگہ پر چلا جاتا ہے اس لیے کہ اس وقت بندہ بندہ خدا عالم کے حضور میں جانے کی تیاری کرتا ہے اور جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو شیطان اس سے چھپ جاتا ہے کہا گیا ہے کہ اس کے اور ابلیس کے درمیان ایسے پردے ڈال دیے جاتے ہیں کہ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا لیکن خداوند قدوس اس کی طرف دیکھتا ہے اور جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو فرشتہ اس کے دل میں جھانکتا ہے اور اگر اس کے دل میں اللہ سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہوتی یعنی وہ دل کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تو نے سچ کہا اللہ تعالیٰ تیرے قول کے مطابق تیرے دل میں موجود ہے اس وقت اس کے دل سے نورانی شعائیں پھوٹ کر عرش تک پہنچتی ہیں اور اس نور کی بدولت اس پر زمین و آسمان کے تمام ملکوت روشن ہو جاتے ہیں اور پھر اس نور کے اندر اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اگر نمازی جہل و غفلت کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے تو شیاتین اس پر اس طرح چھا جاتے ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں شہد کے قطرے پر جمع ہو جاتی ہیں اور جب وہ تقبیر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے باخبر ہوتا ہے اور اگر اس کے دل میں اللہ سے بڑی کسی چیز کا گزر ہوتا ہے تو اس وقت وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تو جھوٹا ہے تیرے دل میں اللہ سب سے بڑا نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز تیرے دل میں موجود ہے جیسا کہ تو اقرار کر رہا ہے بس اس کے دل سے ایک دھواں اٹھتا ہے وسوسے کا جو آسمان تک پہنچ جاتا ہے اور وہ عالم ملکوت کے مشاہدے سے محرومی کے لیے ایک پردہ بن جاتا ہے اور یہ پردہ دبیس سے دبیس تر بنتا جاتا ہے شیطان اس کے دل میں برابر پھونکتا اور دم کرتا رہتا ہے اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے اور ان کو اس کی نگاہ میں خوشنما بنا دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں کیا کچھ تھا حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر شاعطین بنی آدم کے دلوں پر چھائے ہوئے نہ ہوتے تو وہ ملکوت السما سما کا مشاہدہ ضرور کر لیتا قلوب صافی وہ قلوب صافی جو کمال ادب سے آراستہ ہیں یعنی جن کی تکمیل جسم کی اصلاح کی بدولت ہو چکی ہے جب وہ تکبیر کہتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت وہ آسمان میں داخل ہو جاتے ہیں اللہ تعالی نے آسمان کو شاعطین کے تصرف سے محفوظ رکھا ہے پس سماوی قلب بھی شیطان کے تصرف سے محفوظ ہو جاتا ہے البتہ یہ ہوا جس یہ ہوا جسے نفسانیہ یعنی خواہشات وصف سے اس کے پاس موجود رہتے ہیں البتہ یہ حواجیں نفسانیہ یعنی خواہشات اور وسوسے سے اس کے پاس موجود رہتے ہیں جو آسمانی قلعہ بندی کے باوجود منقطع نہیں ہوتے لیکن مقربین بارگاہ کے قلوب بتدریج قرب کی منزل کی طرف بڑھتے ہیں اور طبقات آسمانی پر ان کو عروج حاصل ہوتا ہے اس طرح وہ جس آسمانی طبقے میں پہنچتے ہیں ظلمت نفس سے کچھ نہ کچھ چھوڑ آتے ہیں یعنی ظلمت نفس میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے مطابق ہواجِ نفسانی بھی کم ہوتے جاتے ہیں کیونکہ جب وہ سماوات سے گزر کر عرش کے سامنے پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کے نفوس سے تمام ہواج یعنی خواہشات اور شیطانی وصف سے کلیتاً فنا ہو جاتے ہیں یعنی نفس کی وہ تاریکیاں اور قلب میں اس طرح گم ہو جاتی ہیں تاریکیاں لوز قلب میں اس طرح گم ہو جاتی ہیں جس طرح رات دن میں گم ہو جاتی ہے اب آداب نماز کے تمام حقوق ہم نے بیان کر دیے ہر چند کے جو حقوق و آداب نماز ہم نے بیان کیے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں یعنی نماز کی شان ہماری اس سراہا تو وضاحت سے کہیں زیادہ ہے وہ لوگ سخت غلطی پر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز سے مقصود صرف اللہ تعالی کا ذکر ہے جس نے ذکر کر لیا یا جو ذکر میں مشغول ہے اس کے لیے نماز کی کیا ضرورت ہے ایسا خیال کرنے والے گمراہی کے راستے پر گامزن اور باطل خیالوں میں گرفتار اور تمام رسوم اور احکام کو ترک کر کے حلال و حرام سے انکار کر رہے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام الہی سے انحراف کر رہے ہیں مذکورہ بالا طبقے کے علاوہ ایک طبقہ لوگوں کا اور ہے جنہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے کہ ان کے احوال یعنی روحانیت کو اس سے نقصان پہنچا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اول ذکر طبقے کی طرح گمراہی سے ضرور بچ گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن نوافل کے منکر ہیں یعنی نفلی نمازوں کو ابس اب سمجھتے ہیں اور اس کے مقابل میں ذکر کو اہمیت دیتے ہیں انہوں نے موجودہ رواج کی آسانیوں کو اختیار کر لیا اور فرائض اعمال کو چھوڑ بیٹھے کیا انہیں نہیں معلوم کہ تمام حتوں اور حرکتوں میں اللہ تعالیٰ کے اصرار اور حکمتیں پوشیدہ ہیں لیکن اسکار میں ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے یاد رکھنا چاہیے کہ احوال و اعمال روح و جسم کی طرح ہیں بس جب تک انسان دنیا میں موجود ہے اس کا اعمال یعنی فرائض و سنن و نوافل سے گریز قطعی سرکشی ہے جس طرح اعمال احوال سے تسکیہ پاتے ہیں یعنی پاکیزہ بنتے ہیں اسی طرح احوال بھی اعمال کے ذریعے نشونما پاتے ہیں یعنی جب اعمال ہی نہ ہوں گے تو احوال کا وجود ہی معرض عدم میں رہا احوال کیسے پیدا ہو سکتے ہیں ہاں جب اعمال کی بدولت احوال پیدا ہو جائیں تو احوال سے ان اعمال کا تسکیہ کرنا چاہیے